بسم اللہ الرحمن الحمۃ اللہ وسلم وبارک وسلم سو پانچواں سبق نیچے مکالمہ ہے چند طلبہ کے درمیان سعید اور یاسر اور علی ان تینوں کے درمیان عربی زبان میں گفتگو ہو رہی ہے سوال جواب سات دہرائیے أَكِتَابُ مُحَمَّدٍ هَذَا يَا يَاثِرُ؟ لا هذا كتاب حمد أين كتاب محمد هو على المكتب هناك أين دفتر أمار هو على مكتب المدرس کالمن علی ہاذا کلم المدرسی این حقیبت المدرس مکتبی اب ترجمہ سنیے آ کے آ کتاب محمد محمد کی کتاب ہاضا یسر یا اے یاسر کیا یہ محمد کی کتاب ہے اے یاسر لا جی نہیں خادہ کتاب حامدن یہ حامد کی کتاب ہے اینہ کتاب محمدن محمد کی کتاب کہاں ہے ہوا وہ اللہ پر المکت میز ہونا کا وہاں ہوا المکت ہونا کا وہاں میز پر ہے اینہ دفتر و امارن عمار کی کاپی عمار کی نوٹ بک کہاں ہے ہوا مکھ مکتب المدرس ہوا وہ الا پر مکتب المدرس استاد کا میز وہ استاد کے میز پر ہے من کون کا قلم کی بجائے کیا کہیں گے کس کا قلم من ہاضا یا علی جو یہ کس کا قلم ہے اے علی ہاض کلم المدرس یہ استاد کا قلم ہے حکیبت المدرے سے استاد کا بیگ یا بریف کیس کہاں ہے ہی یہاں ہوا کی بجائے استعمال ہوا کہ حقیبت کا لفظ معنس ہے گولتا آخر میں ہونے کی وجہ سے ہی یا تاہ وہ میز کے نیچے ہے تماری نو تمرین کی جمع مشقیں تمرین رقم واحد مشق نمبر ایک عجب جواب دیجئے ان بارے میں الصلاتی سوالات العتی آنے والے آنے والے سوالات کے بارے میں جواب دیجئے سوال نمبر ایک اینا کتاب محمد محمد کی کتاب کہاں ہے اگر کہنا ہو وہ میز پر ہے تو کیا کہیں گے علی آل مکتبی ہوا آل مکتبی دفتر عمار کی نوٹ بک کہاں ہے کہنا ہو وہ استاد کے میز پر ہے تو کیا کہیں گے ہوا آل علی مکتب المدرس مکتبی میز اس اسم کو جب منصوب کیا گیا آگے کسی اور اسم کی طرف تو کیا بن گیا یہ اسم مزاح پھر سنیے جس اسم کو منسوب کیا جائے جس اسم کی نسبت کی جائے اس کو عربی گرامر کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں مزاح اور مضاف سے پہلے یا کہہ لیجئے مزاح کے شروع میں لام نہیں آتا ہے اب آپ کو وجہ سمجھ آ جائے گی کہ ہوا الل مکتب المدرے سے کیوں نہیں کہا گیا ہوا اللہ مکتبی اوپر چوتھی لائن میں تو ہے ہوا الل مکتبی لیکن چھٹی سطر میں ہے ہوا اللہ مکتبی الفلام کیوں نہیں آیا اس لیے کہ اب میز کو منسوب کر دیا گیا ہے استاد کی طرف اور جس اسم کو منسوب کر دیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں مضاف اور مضاف کے شروع میں الفلام نہیں آتا ہے این حقیبت المدرسی استاد کا بیگ کہاں ہے کہنا ہو وہ میز کے نیچے ہے ہی یا تحت المکتبی ہی یا تحت المکتبی وہ میز کے نیچے ہے تمرین رقم اثنان تمرین رقم اثنانی مشک نمبر دو عظف الکلمتہ ملا کے پڑھیں گے عظف الکلمتہ الاولا الالثانیتی منصور کیجیے الکلیمت اللہ پہلے لفظ کو الطانتی دوسرے کی طرف پہلے لفظ کی دوسرے کی طرف نسبت کیجیے پہلے لفظ کا دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کیجیے کتاب کتاب محمد المحمد کہنا ہو محمد کی کتاب تو کیا کہیں گے کتاب محمد مثال موجود ہے اب کتاب کی نسبت ہو گئی ہے ایک طالب علم کی طرف جس کا نام محمد ہے کتاب محمد محمد کی کتاب بتائیے جس اسم کی نسبت کی جائے اس کو عربی گرامر کی اصلاح میں ابھی ہم نے کہا کیا کہتے ہیں مضاف اور جس کی طرف کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں مضاف الہ مضاف سے پہلے علی فلام نہیں آتا ہے اور نہ ہی مضاف کے آخر میں تنوین ڈبل حرکت آتی ہے سنگل حرکت اور مضافل کا قاعدہ ہم کیا پڑھ چکے ہیں کہ مضافل ہمیشہ حالت جر میں استعمال ہوتا ہے اور حالت جر میں اسم کے آخر میں آتی ہے زیر اگر شروع میں الف لام نہ ہو تو ڈبل زیر اور اگر شروع میں الف لام ہو تو سنگل زیر کتاب و محمد ان, ان قواعد کو سامنے رکھتے ہوئے آگے دونوں اسموں کو ملا کر مرکب اضافی بناتے جائیے کالا حامدن کہنا ہو حامد کا قلم تو کیا کہیں گے کالام حامدن بیتن ان گھر عباس کہنا ہو عباس کا گھر تو کیا کہیں گے بیتو ابباسن آگے سنتے جائیے غرفت علیجن علی کا کمرہ دفتر سعید سعید کی کاپی مندیل یاسرن یاسر کا رومال کمیس و امار کی کمی تحریر خالدن خالد کی چار پائی دوسرے کالم میں مثالیں ہیں اس بات کی کہ اگر مزاح فلح کے شروع میں عرف لام ہو تو آخر میں ڈبل زیر نہیں بلکہ سنگل زیر آئے گی مکتب ان میز المدرس و استاد دونوں میں کا کا معنیٰ پیدا کرنا ہو دونوں کو ملا کے مرکب اضافی بنانا ہو تو کیا کہیں گے مکتب المدرس جس طرح لکھا ہوا ہے استاد کا میز آگے بتائیے مفتاح چابی البیت گھر کہنا ہو گھر کی چابی تو کیا کہیں گے مفتاح البیتی تاجر کی دکان دکان تاجر انجینئر کا گھر بیت المند اسم النام الولد لڑکا کہنا ہو لڑکے کا نام تو کیا کہیں گے اسم الولا دی کتاب سے مرکب اضافی کیا بن جائے گا کتاب اللہ اللہ کی کتاب بنت تن کہنا ہو ڈاکٹر کی بیٹی تو کیا کہیں گے؟ کہہ اس کا مرکب اضافی بنانا ہو گاڑی کی چابی تو کیا کہیں گے مفتاح سیارتی تمرین رقم فلاسا تمرین رقم, ثلاثہ تمرین رقم ثلاثہ مشک نمبر تین ایک پڑھیے وقتب اور لکھیے ماسات وقتی حرکات لگانا الکلماتی الفاظ الفاظ کے آخری حروف پہ حرکات یعنی زبریں زیرے لگانے کے ساتھ لکھیے اور پڑھیے ساسا دہرائیے باب المدورا مار الر رجولی بیت الحامدین سیارت المدیر میل عمارن عسمت بیت اللہ فی کتاب اللہ من بیت المدرس تابیل مدرسی علام اب ترجمہ سنتے جائیے باب المدرساتی سکول کا دروازہ ہمار الرجل آدمی کا گدا بیت حامدن حامد کا گھر سیارت المدیری پرنسپل کی گاڑی مندیل عمارن عمار کا رومال اسم طالب طلب علم کا نام بیت اللہ اللہ کا گھر آگے اگر فی نہ ہوتا تو ہم کہتے کتاب اللہ لیکن چونکہ فی آگیا ہے شروع میں اور فی کا کیا کام ہے اسموں کے آخر سے پیش کو چھین کے کیا لگانا زیر یا عربی گرامر کی اصطلاح میں کیا کہیں گے اسموں کو حالت رفہ سے نکال کر لے جانا حالت جر میں اب کتابوں کی بجائے کیا کہیں گے فی کتاب اللہ ہی اللہ کی کتاب میں آگے من اگر نہ ہوتا تو ہم کہتے بیت طلب سے لیکن من آ ہے اس لیے من بیتو کی بجائے کہیں گے من بیت تل استاد کے گھر سے اسی طرح آگے اللہ نہ ہوتا تو ہم کہتے مکتب المدیری لیکن اللہ کے آ جانے کی وجہ سے ہم کہیں گے الا مکتب تبل مدیری پرنسپل کے میز پر تمرین رقم اور با نمبر چار اربعہ با چار راہ پڑھیے اب یہ ساتھ ساتھ دہرائیے أين بيت المدرس؟ هو بعيداً القرآن كتاب الله الكعبة بيت الله محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله خرج المدرس من غرفة المدير خاضہ بیت حامدین و ذالقہ بیت خالدین ابن عمارن طالبن وبن یاسرن تاجرن بیت المدرسی صغیرن التاجر الاجری هذا مفتاح مفتاخیارتی این مفتاح البيت من انت یا ولد انا ابن عباس وابن من هو هو ابن خالد این مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم هو فی المدینة المنورت یہاں ایک بات سمجھ بھیجئے یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ الف کے اوپر زبر زیر یا پیش کچھ بھی نہ ہو تو اسے الف کہا جاتا ہے لیکن اگر الف پر زبر آ جائے یا اس کے نیچے زیر آ جائے یا اس کے اوپر پیش آ جائے تو پھر الف الف نہیں کیا کہلاتا ہے حمزہ یہ جو حمزہ ہوتا ہے یہ اگر پیچھے کسی اور لفظ کے ساتھ مل کر استعمال ہو رہا ہو تو پڑھنے میں نہیں آتا سائلنٹ ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ اللہ اس کو کس طرح پڑھیں گے بسم اللہ کی بجائے بسم اللہ اللہ ہی ہے مثال کے طور پہ اللہ ہی جب یہ پیچھے مل کے استعمال ہوگا تو بسم اللہ کی بجائے کیا کہیں گے بسم اللہ کیا ثابت ہوا کہ یہ جو حمزہ ہے یہ پڑھنے میں نہیں آ رہا یہ سائلنٹ ہو گیا ہے ساکت ہو گیا ہے یہ پڑھنے میں بولنے میں نہیں آ رہا اسی طرح ابنو بنو ایک لفظ ہے ابنو بنو اس سے پہلے وازبر پر آ جائے ابن کو وا کے ساتھ ملا کے پڑھنا پڑ جائے تو وا ابنوں کی بجائے بتائیے کیا پڑھیں گے ونو اب عرب کیا کرتے ہیں عربی رسم الخط میں ایسا حمزہ جو پیچھے مل کے سائلنٹ ہو جاتا ہے پڑھنے میں نہیں آتا اس کے اوپر چھوٹا سا سواد ڈال دیتے ہیں جو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ پیش ہے حالانکہ وہ پیش نہیں کیا ہوتا ہے چھوٹا سا سواد اس سوار سے مراد ہوتا ہے وصل یعنی پیچھے ملا کے پڑا جائے آپ اپنے سمجھنے کے لیے اس سوار سے مراد کیا لے لیجئے سائلنٹ اس سوار سے کیا مراد لے لیں سائلنٹ کے یہ والا حمزہ جس کے اوپر یہ چھوٹا سا سواد ہے اب یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا اب یہ سائلنٹ رہے گا بولنے میں نہیں آئے گا اس کو غیر میں رکھیے اب ترجمہ سنیے این بیت المدرسی استاد کا گھر کہاں ہے ہوا بعید وہ دور ہے القرآن کتاب اللہ قرآن اللہ کی کتاب ہے الکعبۃ بیت اللہ کعبہ اللہ کا گھر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں خواراجہ المدرس خاراجہ نکلا المدرس استاد من سے ورفت مدیر پرنسپل کا کمرہ ترجمہ کریں گے استاد پرنسپل کے کمرے سے نکلا خاجہ بہت حامدن یہ حامد کا گھر ہے واہ اور ذالقہ بہت خالدن وہ خالد کا گھر ہے ابن عمارن عمار کا بیٹا طالب طالب علم ہے آگے نہ تو وہ ابنو پڑیں گے نہ وہ ابنو پڑیں گے کیا پڑھیں گے ملا کے ونو و یاسرن اور یاسر کا بیٹا تاجر تاجر ہے بیت المدر سی استاد کا گھر چھوٹا ہے وہ بیت التاجری اور تاجر کا گھر کبیرن بڑا ہے ہاضا مفتاح السیارتی ہاذا یہ مفتاح چابی السیارتی سیارت گاڑی یہ گاڑی کی چابی ہے ائینا مفتاحل بھئی تھی گھر کی بھی کہاں ہے من کون انتا تو یا اے ولا لڑکا ترجمہ کریں گے اردو زبان کے اسلوب میں من انتا یا ولدو دو اے لڑکے آپ کون ہیں آگے انا ابنو بھی نہیں پڑیں گے انا ابنو بھی نہیں پڑھیں گے کیا پڑھیں گے ملا کے انا بنو ابباسن میں عباس کا بیٹا ہوں ونو من ہوا اصل میں تھا واہ جمع ابن جما من و ابن من ملا کے پڑھا گیا وبن من اور کون کا بیٹا کی بجائے کیا کہیں گے اور کس کا بیٹا ہوا وہ وبن من ہوا اور وہ کس کا بیٹا ہے ہوا بن خالدین وہ خالد کا بیٹا ہے ارنا مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کہاں ہے ہوا فل مدینہ تلمنور وہ مدینہ منورہ میں ہے بنت حامدن حامد کی بیٹی فل مدرسعتی اسکول میں ہے و بنت محمد اور محمد کی بیٹی فل جامع یونیورسٹی میں ہے اسم المدرسی سعید استاذ کا نام سعید ہے واسم المحند اور انجینئر کا نام خالدن، خالد ہے امت پالبی امو چچا امت پالب غنی طالب علم کا چچا مالدار ہے بابل مسجد مفتو مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے وہ باب المد رساتی کن اور سکول کا دروازہ بند ہے مغل بند خالح حامدین فقیرن حامد کا مامو غریب ہے سیارہ تو عباسن عباس کی گاڑی فار سرک میں ہے لیکن اردو زبان کے اسلوب میں سڑک میں ہے کی بجائے کیا کہیں گے سڑک پر ہے اردو زبان کی پرپوزیشن میں سڑک میں کی بجائے کہیں گے سڑک پر ہے ابن من کون کا بیٹا کی بجائے کیا کہیں گے کس کا بیٹا ابن من کس کا بیٹا انتہ تو کریں گے آپ کس کے بیٹے ہیں انبن المدر سے میں استاد کا بیٹا ہوں ایلب کتا کہاں ہے ہوا تحت سیارتی وہ گاڑی کے نیچے ہے ہوا تحت سیارتی وہ گاڑی کے نیچے ہے تمرین اور رقم خمساہ خمسن کہتے ہیں پانچ کو تمرین رقم خمسہ مشک نمبر پانچ کن بنائیے جملن مفیدتن کہتے ہیں پورے جملوں کو جملن مفیدتن مکمل جملے بیزر بی ساتھ مل پر پور کرنا فلپ کرنا الفراغی خالی جگہ فیما یلی مندرجہ ذیل میں کیا معنی کریں گے مندرجہ ذیل میں خالی جگہ پر کرنے کے ساتھ یا یوں مندرجہ ذیل میں خالی جگہ پر کر کے مکمل جملے بنائیے مکمل جملہ کس کو کہتے ہیں جس میں ہے کمانا پیدا ہو جائے البئی تھی گھر مغلا کن بند کہنا ہو گھر کا دروازہ بند ہے تو کیا کہیں گے باب بی تھی تو خالی جگہ پہ کیا جائے گا بابو, باب بابل بی تھی کن گھر کا دروازہ بند ہے اینا کہاں سیارتی گاڑی کہنا ہو گاڑی کی چابی کہاں ہے تو بتائیے کیا کہیں گے ائین مفتاح سیارتی اینا مفتاح سیارتی آگے آسان کیا آئے گا خالی جگہ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ آگے ہے اب تبیبی ڈاکٹر بید دور کہنا ہو ڈاکٹر کا گھر دور ہے تو کیا کہیں گے بی تو تبیبی بیدن بعت آگے آسان القرآن کتاب اللہ سفا نمبر انتیس خدیجہ تو دیش حام دن کہنا ہو خدیجہ حامد کی بہن ہے تو بہن کی عربی ہے اختو تو کیا کہیں گے خدیجہ تو اخت حامدین خدیج تو تو حامدین خدیجہ حامد کی بہن ہے نمبر سات کہنا ہو میں استاد کا بیٹا ہوں تو انا ابنوں کی بجائے ملا کے کیا پڑھیں گے انا انبنو تو کیا کہیں گے انبن المدرسی نمبر آٹھ طالب طالب علم مقصورن ٹوٹا ہوا کہنا ہو طالب علم کا قلم ٹوٹا ہوا ہے تو کیا کہیں گے ال نہیں آئے گا کالام طالب مقصور ال کیوں نہیں کہ جس اسم کی نسبت کی جا رہی ہو کسی کی طرف اس کو کیا کہتے ہیں مضاف اور مضاف سے پہلے علی فلام نہیں آتا کالا مطالب مقصور نمبر نو باب دروازہ مفتوحن کھلا ہوا اگر کہنا ہو گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو کیا کہیں گے باب البیتی کہنا ہو گاڑی کا دروازہ تو کیا کہیں گے باب السیارتی مفتوہن تو بابل بیتی آ جائے گا گھر کا دروازہ نمبر دس خراج نکھلا المدرس استاد من سے المدیر پرنسپل کہنا ہو استاد پرنسپل کے کمرے سے نکلا تو کیا آئے گا خاراج المدرس و من ورف تل اب غرفتی آ جائے گا من کی وجہ سے زیر آ جائے گی آخر میں من غرفت تمرین اور رقم ستا ستا تن کہتے ہیں چھے کو تمرین اور رقم ستا مشق نمبر چھ تصحیح کیجئے کریکٹ ترکیبات آنے والی ترکیبات کی ترکیبات تر سے مراد یہاں کیا ہے مرکبات آنے والے مرکبات کو درست کیجئے ہر ایک میں کوئی نہ کوئی غلطی ہے آپ نے وہ غلطی پکڑنی ہے غلطی پکڑنی کے غلطی پکڑنے کے لیے اس بات کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ مضاف سے پہلے علی فلام نہیں آتا اور آخر میں تنوین ڈبل حرکت نہیں آتی ایک پیش آتا ہے پھر سنیے مضاف سے پہلے علی لام نہیں آتا اور آخر میں تنوین نہیں آتی اور جو مضافل ہوتا ہے دوسرا اسم وہ ہمیشہ کس حالت میں استعمال ہوتا ہے حالت میں اور حالت میں اسم کے آخر میں کیا آتی ہے زیر اب بتائیے القلم طالبی کی بجائے کیا کہیں گے قلم طالبی طالب علم کا قلم باب سیارہ تو کی بجائے کیا کہیں گے باب سیارہ تیاری کا دروازہ بنت تو دن کی بجائے کیا کہیں گے بنت تو دن تنوین جو ہے وہ مضاف کے آخر میں نہیں آتی مضاف کس کے آخر میں پہلے اسم کے دوسرے اسم کے آخر میں تنوین بھی آ سکتی ہے اور الاخلام بھی آ سکتا ہے لیکن اس کی کیا ہے شرط کیا ہے کہ اگر تنوین آئے گی تو دو پیڑ یا دو زبرے نہیں بلکہ دو زیرے آئیں گی وہ تو علی فلام لگا ہوا ہے وہ علی فلام لگا ہوا ہے تو وہاں پھر ایک ہی بنت تو حامدن حامد کی بیٹی اور رسول اللہ کی بجائے کیا کہیں گے رسول اللہ علی فلام کے بغیر دیکھیے جن دو اسموں کا ترجمہ کرتے وقت کا کے کی کا معنی پیدا ہو رہا ہو ان دو اسموں میں سے پہلے اسم کو کیا کہتے ہیں مضاف اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں مضاف علیہ مضاف سے پہلے لام نہیں آتا اور مضاف کے آخر میں تنوین نہیں آتی اور مضاف علیہ کے شروع میں لام بھی آ سکتا ہے اور تنوین بھی آ سکتی ہے لیکن اس کا قاعدہ کیا ہے کہ مضاف علیہ ہمیشہ کون سی حالت میں استعمال ہوتا ہے حالت ضرور اور حالت جر میں اسم کے آخر میں کیا آتی ہے زیر اگر علی فلام ہوگا تو سنگل زیر اگر نہیں ہوگا تو ڈبل زیر اسم الدا کی بجائے کیا کہیں گے اسم الوال لڑکے کا نام ابن المدرسی کی بجائے کیا کہیں گے ابن المدرسی مضاف ہے پہلے اسم کے آخر میں ایک حرکت سنگل ابن کی بجائے کیا آئے گا ابن المدرسی استاد کا بیٹا ایک مختصر سا قاعدہ سمجھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ کسی بھی اسم سے پہلے یا آ جائے یا جس کا مانا ہوتا ہے اے کسی کو بلانے کے لیے کسی کو پکارنے کے لیے کسی کو آواز دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ہر اس لیے اس کو عربی گرامر کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے حرف ندا کسی کو ندا دینا پکارنا آواز دینا بلانا حرف ندا جس اسم سے پہلے یا آ جائے اس اسم کے آخر میں تنوین استعمال نہیں ہوتی ڈبل حرکت نہیں آتی سنگل حرکت مثال کے طور پہ آپ نے خالد کو آواز دینی ہے تو یا کے بغیر تو ہم استعمال کریں گے خالدن لیکن جب یا آ گیا شروع میں تو پھر یا خالدن کی بجائے کیا کہیں گے یا خالد اللہ رب العزت کے دو صفاتی نام ہیں حیون اور قیومن یا کے بغیر تو یہ استعمال ہوتے ہیں تنوین کے ساتھ دبل حرکت کے ساتھ لیکن ان سے پہلے یا کا حرف آ جائے تو پھر تنوین ختم سنگل حرکت رہے گی ایک حرکت یا حیون کی بجائے کیا کہیں گے یا حیو اور قیومن کی بجائے کیا کہیں گے یا قیوم عربی گرامر کے اعتبار سے آپ یوں سمجھ لیجیے یا بھی وہی کام کرتا ہے جو ال کرتا ہے ال بھی کیا کرتا ہے اسم کے آخر سے ڈبل حرکت چھین لیتا ہے اور یا بھی کیا کرتا ہے اسم کے آخر سے ڈبل حرکت چھین لیتا ہے صرف سنگل حرکت رہنے دیتا ہے اس قاعدے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم چند الفاظ ادا کرتے ہیں نمبر ایک محمد ان اس سے پہلے یا آ جائے تو کیا کہیں گے یا محمد جو کسی طالب علم کا نام ہے اے محمد خالد ان سے یا خالد استاذن سے کیا ہو جائے گا یا استازو اور ولدن سے یا ایک اقرا پڑھیے وقتب اور لکھیے ما ساتھ وبتی حرکات لگانا اب آخری آخری حروف الکلماتی الفاظ الفاظ کے آخری حروف پہ حرکات لگانے کے ساتھ لکھئے اور پڑھیے اب دیکھیے یا کے بغیر علی یون لیکن یا کے ساتھ کیا پڑھیں گے یا علی یو یا عباسو شیخن یا شیخو یا آگے ایک مغالطہ ہے اگلے لفظ میں یا جو ہے وہ اے کے معنی میں نہیں ہے یہ یا اس کا حصہ ہے اس لفظ کا اپنا ذاتی ذاتی حصہ ہے اس لیے یا کی بجائے کیا کہیں گے یاسرن یہاں تنوین آئے گی لیکن اگر کہنا ہو اے یاسر تو پھر یا یاسرن کی بجائے کیا کہیں گے یا سرو یا امبارو دکتورن یا دکھتور دکتورن ڈاکٹر تمرین رقم افنان مشق نمبر دو اسمن یہ قاعدہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ الف کے اوپر زبر ہو یا نیچے زیر ہو یا اوپر پیش ہو تو اس الف کو الف نہیں کیا کہتے ہیں حمزہ کسی بھی حمزہ کو جب پیچھے ملا کے پڑا جاتا ہے تو پھر وہ حمزہ سائلنٹ ہو جاتا ہے پڑھنے میں بولنے میں نہیں آتا اسی کو لے لیجیے اسمن جب اس سے پہلے بے بھی آ جائے مثال کے طور پہ تو پھر بے اسم کی بجائے کیا پڑھتے ہیں بسم اللہ اسی طرح اگر آپ نے کہنا ہے استاد کا کیا نام ہے تو پھر ماں اسمو کی ما اسمو کی بجائے کیا کہیں گے مسمو مسم المدر اسی طرح آپ نے یہ کہنا ہے آپ کا کیا نام ہے تو ما اسمو کا کی بجائے کیا کہیں گے مسمو کا اسمو کا ای پیچھے مل کے سائلنٹ ہو جائے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا تمرین رقم اثنان مشکل نمبر دو اسم اللہ محمدن لڑکے کا نام محمد ہے آگے واسمو یا واسمو کی بجائے کیا پڑھیں گے واسم البنت زینبو اور لڑکی کا نام زینب ہے یہ جو چھوٹا سا سواد ہے اوپر اس سے مراد ہے وصل ہمزہ وصل ہم نے کہا تھا آپ اپنے سمجھنے کے لیے کیا کہہ لیجئے کہ اس سواد سے مراد کیا ہے سائلنٹ کہ یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا اس مل مدر سے حامد استاد کا نام حامد ہے مسم المدیر پرنسپل کا نام کیا ہے ابن اسی طرح ابنن کا حمزہ جو ہے وہ پیچھے مل کے سائلنٹ ہو جائے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا ابن خالدن خالد کا بیٹا فلم دراصی سکول میں ہے آگے وہ ابنو یا ابنوں کی بجائے پڑھیں گے وبن حامدن جامعتی اور حامد کا بیٹا یونیورسٹی میں ہے ایک پڑھیے مایلی مندرجہ ذیل کو جو کچھ نیچے آ رہا ہے رعایت کرتے ہوئے لحاظ رکھتے ہوئے قوائد قوائد نت کی بولنا پروناسن حمزہ وصل ترجمہ سنیے سے حمزۂ وصل کو بولنے کے قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل کو پڑھیے اب ساسا دہرائیے ابن و محمد فل عراقی وبن و حامدین فل ہندی خرا جبن الطبیبی منلبئی تھی راہ ببن ال تاجری الاسو کی اسم المہندی فیصل وسم البیب مسعود مسم الرجلی ابن من انت نزیر ان ابن اب ترجمہ سنیے ابن محمد فی القی محمد کا بیٹا عراق میں ہے وبن حامد اور حامد کا بیٹا فل ہندی ہندوستان میں ہے خارا جبن تبی بی خارا جا نکلا ابن تبی ڈاکٹر کا بیٹا لیکن ملا کے کیا پڑیں گے خارا جبن تبیبی ڈاکٹر کا بیٹا نکلا منل بیتی گھر سے راہبا گیا ابن تاجری تاجر کا بیٹا ملا کے پڑیں گے راہاب بن تاجری تاجر کا بیٹا گیا بازار مارکیٹ کی طرف اسم المندی فیصلم انجینئر کا نام فیصل ہے اس اسموں کی بجائے پڑیں گے وسم طبیبی اور ڈاکٹر کا نام مسعود مسعود ہے مسمرجلی آدمی کا نام کیا ہے ابن من انتا ابن من کون کا بیٹا لیکن ترجمہ کریں گے اردو زبان کے اسلوب میں کس کا بیٹا انت تو ترجمہ ہوگا ابن من انت آپ کس کے بیٹے ہیں انا میں ابن الوزیر وزیر کا بیٹا ملا کے پڑھیں گے انا ابن الوزیری میں وزیر کا بیٹا ہوں الکلمت تو نئے الفاظ اور رسول پیغام پہنچانے والا اگر ہو رسول اللہ ہی تو معنی ہوگا اللہ کے پیغامات اپنی قوم کو پہنچانے والا بلا کم و کاس پوری دیانت داری کے ساتھ الکاب کعبہ الاسم و نام الابن بیٹا الم چچا الخالو مامو الحقیبت بیگ بریف ا سیارہ گاڑی اشارے او سڑک روڈ مغلا بند تحت نیچے ہونا کا وہاں سیارہ تل میں استاد کی گاڑی اس میں سیارت یعنی گاڑی کو منسوب کیا جا رہا ہے گاڑی کی نسبت کی جا رہی ہے استاد کی طرف جس کی نسبت کی جا رہی ہو اسے کیا کہتے ہیں مضاف اور جس کی طرف کی جا رہی ہو اسے کیا کہتے ہیں مضاف علئے سیارت المدرسی میں سیارت مضاف ہے اور المدرسی مضاف علیہ الحمد اللہ